جس جدی اس حق میں آئی اے سنئے دل سے قران و حدیث الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا الہ الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قابل احترام بھائی بزرگو اور بزرگوں سامعین گرامیہ قطر رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ خصوصیات رکھی ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازہ اتنا وسیع و عریض ہے کے بعض احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ ایک وقت میں جنت کے ایک دروازے سے داخل ہو جائیں گے جہنم کے سات دروازے ہیں اور رمضان المارک میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر روز ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے یا باغ الخیر اقبل اے خیر کے چاہنے والے آ یا باغ یا شر اکثر اے برائی کے متلاشی اب تو باز آ جا اب تو رک جا وتقا اُمناری وضال کفی کل رمضان کی ہر رات کے اندر کچھ وہ لوگ جو رمضان سے پہلے جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں رمضان کی راتوں میں اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور انسان کے رب تالا بہت قریب ہو جاتا ہے رمضان کا اور معافی کا بالخصوص آپس میں گہرا تعلق ہے جو رمضان کے اندر بھی توبہ نہ کر سکا وہ کب کرے گا جب شیطان جکڑے ہوئے تھے اور پابندے سلاسل تھے جب سرکش اور باغی قسم کے شیطانوں کو اللہ نے زنجیروں میں بند کر دیا جب جہنم کے دروازے مقفل ہو گئے جب جنت کے دروازے کھول دیے جب برائی کے راستے مشکل کر دیے گئے جب اچھائی کے راستے آسان کر دیے گئے جس میں صبر اور استقامت کا درس دیا گیا جس میں انسان نے اپنی جائز خشوں کو قربان تک کر دیا جو اس مہینے کے اندر بھی توبہ نہ کر سکا تو پھر وہ کب کرے گا اسی لیے جو اس مہینے میں توبہ نہ کر سکے اور اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے صرف یہی نہیں کہ وہ بدنصیب ہو جاتا ہے بلکہ کائنات کا وہ واحد بد نصیب ہے جس کے لیے فرشتوں کا سردار بد دعا کرتا ہے اور نبیوں کا سردار اس کی بد دعا پہ آمین کہتا ہے اس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ گناہوں کے دامن سے اور گناہوں کے بوجھ سے اپنے دامن کو ہلکا نہ کر سکا جیسے بوجھ گناہوں کا رمضان سے پہلے تھا رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہا گناہوں کے کانٹے جیسے پہلے الجھے ہوئے تھے وہ ویسے ہی الجھا رہا گناہوں کی زنجیروں میں جیسے وہ جکڑا ہوا تھا رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی گناہوں کی زنجیروں میں وہ ویسے ہی پابند سلاسل رہا اور توبہ کے اس حوالے سے بھی رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جب پوچھا کہ میں رمضان کی تاخرات کے اندر جو شب قدر ہو اگر مجھے نصیب ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا کروں فرمایا کہنا اللہ کافو تو حب العفو فعاف انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما دے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص توبہ کرنا چاہتا ہے اس کی آرزو اور تمنا ہے کہ میں توبہ کروں ہر شخص یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر گناہ موجود ہیں اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں لیکن پھر بھی چھوٹتے نہیں ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں یہ خواہش ہے لیکن دری کی دری رہ جاتی ہے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ ہے کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو انسان کی راہ میں اور توبہ کی راہ میں انسان کی راہ میں اور معافی کی راہ میں انسان کے راستے میں اور اللہ کے قریب ہونے کی راہ میں جو اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں ان میں سے چار پانچ بنیادی اسباب اور ان کا علاج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پہلی وجہ جو توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے بہت سارے انسان توبہ کے تصور کو نہیں سمجھتے کہ یہ کس قدر ضروری ہے توبہ کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے بہت سارے انسانوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ میں نے کوئی خاص گناہ تو نہیں کیا لیکن نامعلوم کیا وجہ ہے میرے اوپر آزمائش کیوں ہے میرے اوپر مصیبت کیوں ہے میرے اوپر پریشانی کیوں ہے یاد رکھیے زندگی میں انسان نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا زندگی کے آخری سانس تک پلک جھپکنے کے برابر ایک لہذا اور ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے دوری اور اللہ کی نافرمانی فرمانی میں نہ گزرا ہو پھر بھی اس پر توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے ایک تو ہے گناہوں سے توبہ اور ایک اس بات سے توبہ ہوتی ہے کہ گناہ تو اس نے زندگی بھر کے اندر کوئی نہیں کیا ہے لیکن اور رب تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ میں زمین کو دیکھتا ہوں تو تیری نعمت ہے میں اوپر نگاہیں گاہیں اٹھاتا ہوں آسما کی چھت ہے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو نیمتوں کے اندر پورے کا پورا لبا لب بھرا ہوا ہوں پاؤں کے تلووں سے لے کے سر کے بالوں تک اے اللہ اتنی تیری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تیری کا حق اور تیرے شکرانے کا حق ادا نہیں کر سکا یا اللہ میں اس بات کی معافی مانگتا یہ سب سے اعلیٰ توبہ کا درجہ ہوتا ہے یہ نبیوں کی توبہ ہوتی ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ان کنا لنعود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد سبعین مرتا استغفر اللہ من کل زنب و اتوب الی اللہ کے نبی کا ایک دن نہیں ایک گھنٹہ نہیں ایک نشست ایک سٹنگ اور ایک مجلس کے اندر بھی صحابہ کہتے ہیں ہم شمار کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ستر ستر مرتبہ کہتے تھے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں آپ نے تو گناہ کیا ہی نہیں تو کس چیز کی معافی مانگتے ہیں وہ ان سوہا انسان کا فار ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم ان نیمتوں کو گن نہیں سکتے جب گن ہی نہیں سکتے تو ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے دوسری وجہ جس وجہ سے عام انسان توبہ کی طرف نہیں آتے ہیں ان میں سر فہرست دوسری اور بنیادی وجہ ہوتی ہے تصویف عربی زبان کا لفظ ہے تزکیا کے علماء اور ماہرین اسے کہتے ہیں کہ بندہ یہ کہے سو فاتو وہ سو فاتو وہ میں کر لوں گا وقت پڑا ہے ابھی نہیں شام کو شام کو نہیں صبح صبح نہیں اگلی اگلے روز اگلے روز نہیں پرسوں پرسوں نہیں ترسوں اگلے ہفتے اگلے سال کچھ دیر ذرا میری شادی تو ہو لے پھر میں کر لوں گا ذرا میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے پھر میں کر لوں گا میرے سر پہ کچھ کرز ہے وہ میں ذرا چکا لوں پھر میں کر لوں گا ابھی تو میں جوان ہوں نا توبہ کروں گا پھر ٹوٹ جائے گی بوڑھا ہو جاؤں پکی توبہ کروں گا تاکہ ٹوٹے ہی نہ مختلف قسم کے بہانے ہوتے ہیں جو شیطان انسان کو سکھاتا رہتا ہے جن کا خلاصہ ماہرین علماء تزکیا نے لکھا ہے کہ تصویف یہ کہنا کہ کر لوں گا چاہے وہ کوئی بہانہ بنائے چاہے ویسے ہی اس کے اندر کوئی بھی فیکٹر اور کوئی بھی وجہ ہو جب بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کر لوں گا تو وہ توبہ کے اندر مخلص نہیں ہوتا وہ سنسیر نہیں ہوتا ہے اور علماء تسکیا یہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس انسانوں کو گناہوں کے اوپر لگائے رکھنے کا انسانی تاریخ میں ایک سب سے بڑا بہانہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو کہتا ہے کوئی بات نہیں خیر ہے کر لیں گے سوفا اتھو میں توبہ کر لوں گا اس کا علاج کیا ہے اس بہانے کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ جب بھی انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا تو امام ابن قیم الجوزیہ رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ گناہ سے توبہ نہ کرنا ایک جرم ہوتا ہے اور اس توبہ کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ابھی نہیں بات میں کروں گا یہ گناہ کے اوپر دوسرا گنا لکھا جاتا ہے مثلا گناہ میں آج کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں توبہ کل کروں گا اب اگر کل مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو مجھے دو توبہ کرنی ہوگی ایک توبہ اس بات سے کرنی ہوگی کہ میں گنا کرتا رہا اور ایک اس بات سے کرنی ہوگی کہ اللہ کہ میں اس گناہ پہ کچھ دیر قائم بھی رہا اور میں توبہ کو لیٹ کرتا رہا گویا کہ گناہ کرنا ایک گناہ ہے اور اس پہ توبہ فوری نہ کرنا اس کو مؤخر کر دینا یہ دوسرا گنا ہے اہل ایمان کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ گنا نہیں کرتے لیکن ان کی یہ نشانی ضرور ہے کہ وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتے جب بھی شیطان ان کو کسی غلط راہ کے اوپر لگا دیتا ہے تذک کرو تو فوری طور پر وہ چوکس ہو جاتے ہیں ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح سے آگاہ ہو جاتے ہیں فائزہ مب پھر وہ بصیرت کے ساتھ قدم اٹھایا کرتے اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں شعوری طور پر کہ توبہ کے اندر تاخیر بعض دفعہ شیطان انسان سے اس لیے کرواتا ہے تاکہ اسے توبہ کی مہلت اور توبہ کا موقع نہ ملے امام ابن الجوزیہ رحمہ اللہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں آپ کے گھر میں ایک زہریلا درخت کانٹے دار درخت اگنا شروع ہوا چھوٹا سا اس کا بیج تھا آپ نے سوچا کہ یہ کانٹے دار درخت ہے کل کو میرے دامن سے الجھے گا اس کے کانٹے چوبیں گے میرے لیے عذیتناک صورتحال ہوگی اور میں اس قفیت سے دوچار ہو جاؤں گا اس سے جان چھڑانی چاہیے آپ نے کہا کوئی بات نہیں کل اکھاڑ لوں گا کل کیا ہوا اس نے کونپل نکال دی آپ نے کہا کوئی بات نہیں اگلے سال اکھاڑوں گا نے بنا لیا اگلے سال اکھاڑوں گا اس کی بن گئیں اگلے سال اکھاڑوں گا پھل لگنا شروع ہو گئے اگلے سال اکھاڑوں گا وہ درخت اور بڑا ہو گیا وہ درخت بڑھتا گیا آپ کمزور ہوتے گئے وہی درخت جو آپ پہلے دن ایک انگلی کے اشارے سے یوں نکال کے پھینک سکتے تھے پانچ دس سال کے بعد وہ اتنا تن آور ہو گیا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ آپ آپ اس کو اکھاڑنا چاہتے ہیں ہیں لیکن آپ کمزور ہو گئے ہیں وہ درخت طاقتور ہو گیا ہے آپ اکھاڑ نہیں سکتے امام ابنقی امان جو رحم اللہ فرماتے ہیں گناہوں کے بیچ جو انسان کے دل کے اندر اگتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے داغ جو ہمارے دل کو داغدار کرتے ہیں جو ہماری دل کی دنیا کو آلائشوں سے مقدر کرتے ہیں ان کی مثال بھی اسی طرح سے ہوتی ہے ایک معمولی سے گناہ سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے موقع ہوتا ہے کہ اس سے جان چھڑا لیں ہم نہیں چھڑاتے وہ رگو ریشے کے اندر شرائط کر جاتا ہے پھر وہ گناہ اور بڑھتا ہے پھر وہ گناہ اور بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ ہماری عادت اور وہ ہماری فطرت بن جاتا ہے امام فرماتے ہیں رحم اللہ رحمتہ اپنی عظیم کتاب الفوائد کے اندر کہ جب انسان توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہ جاتا ہے تو شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی گناہ کے اندر اس کی موت واقع ہوگی اور وہ بہت دفعہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کا تیسرا علاج یہ سمجھ لینا ہے کہ توبہ کے اندر جیسے جیسے ہم تاخیر کرتے چلے جائیں گے یہ اندیشے بڑھ جائیں گے کہ پھر ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا اور اس گناہ کی حالت میں ہماری موت واقع ہو جائے گی ایک عرب عالم لکھتے ہیں کہ چند ایک نوجوان شراب نوشی کے عادی تھے ہم ان کو سمجھاتے تھے بیٹا شراب پینا اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن چھٹتی نہیں تھی پیتے گئے پیتے گئے عادت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ان نوجوانوں کو دیکھا جب ان کی موت کا وقت آیا ہم ان کے پاس سرہانے بیٹھے تھے مرتے ہوئے ہم ان سے کہتے تھے لا اللہ پڑھو اور وہ شراب کے کسی اچھے برانڈ کا نام لے کے کہتا تھا بڑی پیاس لگی ہے وہ شراب تو لاؤ نا اور یہ اس کی زندگی کا آخری بول تھا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی مولانا اقبال کیلانی حفظ اللہ کی بڑی اچھی کتابیں ان میں سے ایک کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کیلیاں والا کے اندر ہم لوگ رہتے تھے اور وہاں ہمارے راستے کے اندر ایک صاحب پرانی صفے بیچا کرتے تھے پرانے دور کی جو صفے ہوتی تھی وہ بیچا کرتے تھے اور اس طرح کا کام کیا کرتے تھے ایک پیسے کی دو پیسے کی اس دور میں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جاتا ہم اس کے پاس سے گزرتے تو پرانی صفوں کا جو را مٹیریل ہوتا ہے جو اس کی ایک بنڈل ہوتا ہے اس کو ایک گٹھا کہتے تھے ایک پیسے کا ایک گٹھا دو پیسے کے دو گٹھے یوں کہہ کے وہ بیچا کرتا تھا ایک, کا ایک پیسے کا ایک گٹھا دو پیسے کے دو گٹھے یوں کہہ کے وہ بیچتا ہم اس کے پاس سے گزرتے نماز کا وقت ہو جاتا ہم اس سے کہتے آؤ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے جاؤ تم مولانا سب نماز پڑھو میں غریب آدمی اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوں اپنی گاہکوں کے انتظار میں ہوں مولانا اقبال کیلانی حافظہ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر میں انتظار کرتا رہا اس کی موت کا وقت آیا جب ہمیں پتہ چلا ہم جوانی کے اور ان فوان شباب کے مرحلے میں ہوتے تھے اس کے پاس پہنچے ہم اسے کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا ایک پیسے کا ایک گٹھا دو پیسے کے دو گٹھے یہ اس کے الفاظ تھے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی تھی اس کا چوتھا علاج یہ ہے کہ جب بھی شیطان آپ سے یہ کہے کہ کر لوں گا کوئی بات نہیں کل کر لوں گا اگلے ہفتے کر لوں گا اگلے سال کر لوں گا بڑا وقت پڑا ہوا ہے تو آپ خصوصی طور پر ان لوگوں کو یاد کریں جو اچانک موت کرنے والا بنے تھے جو اچانک موت کے منہ میں چلے گئے تھے وہ ایسے ہی کہتے تھے کہ کر لیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے کل ایک جگہ مجھے تعزیت کے لیے جانا ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بتیجے کی اس بیٹے کی وفات کیسے ہوئی اس بچے کا چھوٹا بھائی ہمارے پاس اس میں پڑتا تھا پتا چلا کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا تعزیت کے لیے گیا کہنے لگے کہ بی سی ایس کا رہا تھا فائنل ایئر میں تھا فائنل سمیسٹر تھا اور کالج میں پڑھنے کے لیے بائیک کے اوپر جا رہا تھا گھر آنا نصیب نہیں ہوا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی تڑپتی لاش ہمارے گھر کے اندر پہنچی ہے یہ تو روزانہ ہوتے ہیں آئے روز ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں آپ شعوری طور پر باقاعدہ طور پر اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ سنسئر ہیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے جو آپ کو کہتی ہے کوئی بات نہیں کر لیں گے بڑا وقت پڑا ہوا ہے میں نے تو اپنی فوٹیز کی اس عمر کے اندر بھی کئی دفعہ اللہ نے توفیق دی ہے بیٹھ کے پریکٹس کرتے ہیں سوچتے ہیں غور کرتے ہیں غور کرنا بھی چاہیے ان لوگوں کو شوری طور پہ یاد کریں جو ہمارے کلاس فیلو تھے ہمارے دوست تھے ہمارے ٹیچر تھے ہمارے ہم جولی تھے ہمارے فرینڈس تھے ہم مکتب تھے ہم نشیں تھے ایک ہی اسکول ایک ہی کالج ایک یونیورسٹی ایک گلی محلے کے ہم رہنے والے تھے کچھ ہمارے بھانجے کچھ ہمارے بھتیجے کچھ ہمارے بھائی کچھ ہماری بہنیں کچھ ہمارے عزیز کچھ ہمارے اقارب کچھ ہماری مائیں کچھ ہماری خلائیں کچھ ہمارے ہمسائے جو ہمارے جیتے جی پل بھر کے اندر ہماری آنکھوں سے جدا ہو گئے ان کو یاد کر کے سوچنا کہ ان کی جگہ موت میری بھی تو ہو سکتی ہے اور اچانک ہو سکتی ہے ایسے ایسے حادثات ایسے ایسے واقعات ایک بھائی سے ملا کہنے لگا مجھے موت بڑی یاد رہتی ہے میں نے اس سے پوچھا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو موت یاد رہتی ہے کیوں یاد رہتی ہے کیسے یاد رہتی ہے لگا میرا دوست آیا تھا کے کے بعد طور ہم جمع ہوئے میں نے اس کو کھانا پیش کیا تین چپاتیاں سامنے رکھیں ایک چپاتی اس نے کھائی دوسرے کے چند نوالے اس نے منہ کے اندر ڈالے کہنے لگا مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے اس کے آخری الفاظ تھے میری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا اس لیے مجھے موت بڑی یاد رہتی ہے ان لوگوں کو یاد کرنا جو اچانک دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر یہ سوچنا کہ اچانک جانے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو سکتا ہے اس لیے وہ الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح فانك لا تدري ما اسمك غدا جب صبح کرو تو یہ سوچ کے شاید شام نصیب ہو کے نہ شام کرو تو یہ سوچ کے صبح کا سپید نسیم ہو کے نہ اور ہمیشہ ہر روز جو گزارو تو یہ سوچ کے کہ شاید کل میرا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا الازم مارکیٹ کا فلاں تاجر فلان جس کا نام تھا اچانک کزائے اللہی سے وفات پا گئے فلاں وقت میں اس کا جنازہ ہے بس اس سے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں گے ابید اپنے امیر کا واقعہ بڑی کثرت کے ساتھ مجھے یاد رہتا ہے جن کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دی تھی تو نے اس سے کہا تھا میں تیری دعوت کو قبول تو کرتا لیکن میرے چند سوالوں کے جواب تو دو کل اگر میری لاش کفن باندھ کے اور کفن میں لپیٹ کے رکھی ہوئی ہو تختے کے اوپر لٹائی ہو میرے دائیں بائیں رشتہ دار روتے ہوں اور مجھے اور تجھے ملاقات کا موقع مل جائے تو کیا برائی کی دعوت دو گی اس نے کہا نہیں جب مجھے نہلاتے ہوں گے برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں جب قبر میں لٹائیں گے برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں میدان محشر میں جب ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور زندگی کا سوال ہوگا تو برائی کی دعوت دو گے کہا نہیں روتی ہوئی واپس چلی گئی بھیجنے والے نے پوچھا بتاؤب کو اپنی جال میں پھنسا لیا ہے کہا نہیں اس نے تو میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے تیسری رکاوٹ جو توبہ کی راہ کے اندر حائل ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گناہ کرتے کرتے انسان کو گناہ کے ماحول سے محبت ہی بڑی ہو جاتی ہے گناہ کی عادت ایسی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے گناہ کی لذت رگو ریشے کے اندر اس قدر شرائط کر جاتی ہے گنا انسان کی زندگی کا اس قدر حصہ بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی اس کو ادھوری ادھوری محسوس ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ گنا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کے دو علاج میں آپ کے سامنے ارض کیے دیتا ہوں اس کا پہلا علاج تو یہی ہے کہ آپ محنت کر کے کوشش کر کے گناہ ہی کو نہ چھوڑیں اسے کافی نہ سمجھیں کہ رمضان ہے تاک رات ہے دعا تو مانگی ہے میں نے آدھ گھنٹے مانگی ہے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں میری توبہ تو قبول ہوگی ہوگی نا میں معاف تو ہو گیا ہوں گا سب گناہ صاف ہو گئے ہوں گے اسے کافی نہ سمجھیں یہ شیطان بعض دفعہ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنا کافی ہے نہیں یہ کافی نہیں اس توبہ پہ قائم رہنا بھی کافی ہے اور اس قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ توبہ تنسوحا اور خالص توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس گناہ کی طرف واپس مڑ کے نہ دیکھیں ان دوستوں کو چھوڑ دیں جو اس گناہ کا باعث بنتے ہیں اس ماحول کو چھوڑ دیں جو ماحول اس گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے ان ناموں کا تذکرہ چھوڑ دیں جن ناموں سے آپ کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے اپنے موبائل کے اندر سے وہ ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جو آپ کے اندر گناہ کے جذبے پیدا کرتا ہے ان یادوں کو تلخ یادیں سمجھیں جو آپ کو گناہوں کی ماضی اور گناہوں کی زندگی کی طرف واپس لے کے جاتی ہیں ننانوے انسانوں کا جو قاتل تھا اس کو عالم دین نے یہی سبق سکھایا تھا اگر تو تاقعتاً سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو جس بستی کے اندر تو آباد ہے اس بستی کو چھوڑ اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا نئی دوستیاں شروع کریں نمازیوں سے قرآن پڑھنے والوں سے اپنے موبائل کا ماحول اپنے گھر کا ماحول اپنے اسکول کا ماحول اپنے کالج کا ماحول اپنے محلے کا ماحول اپنی کمپنی کا ماحول اپنی دوستیوں کا ماحول اپنی ریڈنگ کا ماحول اپنی سٹڈی کا ماحول اپنی بیڈ بک کا ماحول ہر ایک چیز کا ماحول اگر آپ واقع تندبہ میں سنسیر ہیں تو جب تک آپ اس کو مکمل چینج نہیں کریں گے ماحول پرانا رہے گا آنکھوں سے آنسو بہائیں گے وہ عارضی توبہ ہوگی ماحول کھینچ کے گناہوں کی دنیا میں آپ کو واپس لے جائے گا اور یہ سفر کہ میں نے اس ماحول کو چھوڑ کے ایک نئے ماحول کو اختیار کرنا ہے رمضان میں یہ پورا ماحول آپ کو میسر ہوتا ہے نوجوان بیٹوں کو بیٹیوں کو سمجھائیں رمضان والا یہ خوبصورت تاک راتوں کی بنیاد پہ دوستی درسِ قرآن میں شرکت کی بنیاد پہ دوستی مسجد کے ایک ساتھ نمازی ہونے کی بنیاد پہ, دوستی. پہ دوستیاں قرآن اور درس قرآن میں شمولیت کی بنیاد پہ دوستیاں تراوی اور نماز تراوی کے اندر شمولیت کی بنیاد پہ دوستیاں اس طرح کی دوستیاں فیس بک کے اوپر بھی ڈیولپ کریں اس طرح کی دوستیاں ویٹس ایپ کے گروپوں میں ڈیویلپ کریں اس طرح کی فرینڈز اور اس طرح کے فالورز اور اس طرح کی لائکنگز اور اس طرح کی ریٹنگز اور اس طرح کا پورے کا پورا ماحول اپنے گھر کے بیڈ روم سے لے کر سوشل میڈیا کی ایک ایک سائٹ ایک ایک گروپ اور فیس بک کے ایک ایک اکاؤنٹ تک جب آپ کو پورا پورا ماحول نہیں بدلیں گے توبہ کی رہ میں یہ ماحول بہت بری رکاوٹ بن کے کھڑا رہے گا اور آج کے نوجوانوں سے بالخصوص میں کہنا چاہتا ہوں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ماحول تو وہی ہوتا ہے جو دوستی کی جاتی ہے نہیں یہ آپ کی آن لائن دوستیاں اور آن لائن فرینڈ شپ اور آن لائن شیئرنگس اور آن لائن گروپس یہ بھی اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح زندہ انسانوں کے چلتے پھرتے وجود میرے اور آپ کی سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اگر توبہ کے اندر صادق اور مخلص ہیں تو آپ کو وہ سارے سارے ٹیکز اور وہ سارے سارے کے کے اور اور ساری, ساری دوستیاں کلی طور پر ان کو ریجیکٹ کرنا ہوگا اور مسترد کرنا ہوگا اور ان کی جگہ پہ نیک لوگوں کی دوستیاں اولاما کو فالو کرنا علماء کو لائک کرنا اس طرح فیس بک کے اچھے پیجز کو لائک کرنا واٹس ایپ کے اچھے گروپس کا ممبر بننا اچھے دوستوں کے ساتھ چلنا اور پھرنا ان کے ساتھ اور رفتاریاں کرنا ایک طرف برے ماحول کو ترک کر دینا اور دوسری طرف اچھے ماحول کو اختیار کر لینا توبہ کی راہ کے اندر اللہ کے فضل سے یہ دو ایسے قدم ہوتے ہیں کہ انسان ابھی توبہ کے راستے میں بھی ننانوے انسانوں کا قاتل جا رہا تھا کہ اللہ نے راستے میں مرنے والے کے بھی ننانوے قتل معاف کر دیے تھے کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا تو رہا تھا نا پہنچا نہیں تھا ابھی ان راہوں میں تھا ابھی ارادوں میں تھا ابھی راستوں میں تھا کہ پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کا استقبال کیا تھا تو گنا کے اوپر انسان کو چلانے والی چیز اور توبہ کی راہ کے اندر رکاوٹ بلنے والی ایک بہت بڑی چیز جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا اس کا علاج بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے ایک آخری رکاوٹ اس کو گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جو توبہ کی راہ میں بنتی ہے وہ کلیم تو حقن اری دبی ہے بات سچی ہے لیکن اس کے پیچھے نیت بری ہے بات کہنے کا مقصد برا ہوتا ہے وہ ہے یہ کہنا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے کوئی بات نہیں یاد رکھیے یہ تو سچا کلمہ ہے اور سچا ترین کلمہ ہے اس سے بڑا غفور الرحیم کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا ارحم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کلمے کو بعض دفعہ فرشتے انسان کے ذہن میں لے کے آتے ہیں اور بعض دفعہ شیطان انسان کے ذہن میں لاتا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی نشانی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جب آپ کہیں اللہ غفور الرحیم ہے اس کی رحمت کو سمیٹا جائے وہ غفور الرحیم ہے مسجد میں آیا جائے وہ غفور الرحیم ہے گناہوں کو چھوڑا جائے وہ غفور الرحیم ہے میری چالیس سال کی کرتوتوں کو اگر میں چھوڑ دوں گا تو معاف کر دے گا تو یہ خیر کا کلمہ ہے مقصد بھی خیر کا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے زنا جاری رکھو وہ غفور الرحیم ہے سود کھاتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے چغلیاں کرتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے کرپشن پہ کرپشن کے ریکارڈ نئے رقم کرتے رہو وہ غفور الرحیم ہے دھوکے بازیاں کرتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے نمازوں کو چھوڑتے ہی رہو وہ غفور الرحیم ہے روزے کی کوئی فکر نہ کرو وہ غفور الرحیم ہے رمضان کی حرمتوں کو پمال کر دو تو یہ سمجھنا کہ شیطان آپ کے ذہن میں توبہ سے آپ کو دور کرنے کے لیے یہ سچا کلمہ غلط مقصد کے لیے استعمال کروا رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں یا میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں میری رحمت سے امیدیں مت توڑنا ان اللہ, يغفر اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ غفور الرحیم ہے لیکن شرط کیا ہے وہ انیب وبکم و اسلم میری طرف واپس تو آؤ نا میری طرف واپس تو آؤ آپ اگر چوری پہ قائم ہیں زنا پہ قائم ہیں ترک نماز پہ قائم ہے جوا بازی پہ قائم ہیں سود خوری پہ قائم ہیں حرام خوری پہ قائم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا الرحیم ہے تو آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ شیطان کی باہوں میں کھیلتے ہوئے اور اس کی گود میں بیٹھ کے اللہ کی طرف منہ کر کے ہنس ہنس کے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے لیکن میں شیطان کے ہاتھوں میں کھیلوں گا دوستیاں میری اس کے ساتھ پکی ہیں غفور الرحیم تو ہے اللہ کہہ رہا ہے میری طرف آ تو جا میں تیرے انتظار میں ہوں واپس تو آ معافی تو مانگ پلٹ کے دیکھ تو صحیح میری طرف چل کے آ تو صحیح آپ ہیں کہ نہیں میں گود شیطان کی اختیار کروں گا باہیں اس کی رکھوں گا انگلیاں اس کی پکڑوں گا راستے اسی پہ چلوں گا لیکن تو ہے تو ہے یہ شیطانی چال ہوتی ہے جو اس سچے کلمے کے بہانے انسان کو غلط راہوں پہ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صدقے کے دل سے اس رمضان میں اپنے حضور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے وآخر